من ينحته الله فصلاه لله ومن يغلي له فصلاه لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس الذي خلقكم من نفس واحده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 بحبیم بسم اللہ تعاون ود سامعین نوجوان ساتھیو اور ہمارے دینی بھائیو یہ صورت الماعیدہ کی آیت نمبر دو کا ایک حصہ ہے جو میں نے پڑھا ہے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 سرمایہ دار ہو وہ غریبوں کا محتاج ہے جب تک غریب اس کو نہ ملے مزہ نہ ملے غریب نہ ملے تب تک اس مالدار کا مال استعمال میں نہیں آ سکتا وہ غریبوں کا محتاج ہے غریب جو ہیں آ, ادنا درجے کے لوگ وہ کسی سرمایہ دار اور مالدار کے محتاج ہیں دنیا کا ایک بہت, بہت بڑا ڈاکٹر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 یہ دو چیزیں ہیں ان پر ہمیشہ تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو تعاون علی البر و <وَتَقْوَى> تکوا یہ دو لفظ ہیں بر اور تقوی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا رہے بیر اور تکوا پر بر اور تقوی یہ دونوں کیا ہیں بر کا ترجمہ کیا جاتا ہے سیل الخیرات اور تکوا کا ترجمہ کیا جا رہا ہے ترکن من کرا یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اچھے کام کے کرنے اچھے کام کے پھیلا ہر انسان کی مدد کرنا اچھی باتوں میں تمہارے اوپر فرض ہے کوئی بھی انسان ایک اچھا کام کر رہا ہو میں کوئی نیک عمل وہ کر رہا ہے نیک تحریک چلا رہا ہے نیک کام وہ کر رہا کی ضرورت کا فرد ہے یعنی برائیوں کے مٹانے اور برائیوں کے چھوڑنے میں بھی منقراط سے بعد رہنے اور منقرات کو مٹانے میں ہر مسلمان کا فرد ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے نکار خیر کے اور شر کے مٹانے میں ایک دوسرے کے تعاون کرے اور یہ تعاون جو ہوتا ہے اسی سے آپس اس کے الفت آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے رب العالمین نے قرآن پاک میں اسی وصول کو بیان کیا تعمیر اسم ودوان گاہوں اور برائیوں پر کسی کی مدد نہ کروا اور نیکی اور بڑائی میں برائیوں کے ختم کرنے میں معاشرے کی اصلاح کرنے میں ایک دوسرے کی تم مدد کیا کرو پورا اسلامی معاشرہ جو ہے میرے بھائی تعاون و الرطہ پر ہے اور اسی لیے شہید بخاری کی روایت ہے اللہ رب العالمین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ اے ابراہیم اس مقام پر ہمارے گھر کو اور ہمارے مقام ہمارے گھر کو ہمارے بیف ہمارے گھر کابت اللہ کی تعمیر کرو اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے سب سے پہلے اس کی پہلی ابتدا جو ہونی چاہیے اپنے گھر سے ہو ضروری ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کا تعاون کرے بیٹا باپ کا تعاون کرے شوہر اپنی بیوی کا تعاون کرے اور بیوی اپنے شوہر کی تعاون کرے بھائی اپنے بہن یہ سب سے پہلے ایک دوسرے کے تعاون کا سلسلہ میرے بھائی اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے شہید بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ شاپ رواتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ آپ ہمارے گھر خانے کا کی تعمیر کریں ابراہیم خلیل اللہ علیہ صاحب اللہ تعالی کا حکم پاتے ہی سب سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلائے فرما اسماعیل بی میرے بیٹے اللہ نے مجھے ایک بڑا کام کرنے کا حکم دیا ہے ہماری بڑی ذمے داری ڈالی ہے ہمیں تو اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ کون سی ذمے داری ہے بتائیے ابراہیم خلی اللہ کہتے ہیں وہ ذمہ داری جو اللہ نے ہمارے مکر ڈالی ہے کیا اس ذمہ داری اور اس حکم کو عملی جامہ پہنانے میں تم ہمارا تعاون کرو گے ہماری مدد کرو گے اسماعیل سامنے کا یا ابھی والد صاحب بالکل آپ بے فکر رہیں آپ بتائیں وہ کیا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر کیا ہے ہم ضرور آپ ہماری تم مدد کرو اسماعیل مدد کرنے لگے نقل کیا جب ابراہیم اور ان کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کا تعاون کر کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے جاننے والے ہیں اسی لیے میں نے کہا سب بڑا ضروری ہے میرے بھائیو ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا باپ کوئی بات ہے اور کوئی نیا کلام پیش کرے اور اچھے کام کو گھر کی اسلام کے لیے خیر کے لیے بھلائی کے لیے اگر کوئی قدم اٹھائے تو اولاد پر فرض ہے کہ اپنے باپ کی مدد کرے باپ کی کرنا یہ کسی بھی صورت سے داہر نہیں ہے اسی طرح سے اگر بیٹا کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اگر دیکھتا ہے کہ بیٹا اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے اور اس کا تعمیر کرنا خرچ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 دوسرے کی مدد نہیں کریں گے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے لیکن تعاون پر, پر, پر, اور اور پر. تعاون اسی لیے صحیح بخاری کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں حضرت روایت کرتی ہی جب اسے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں رہتے ہیں تب آپ کیا کرتے تھے باپ یا میاں دیدی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نئے کاموں پر تعاون کرتے تھے آج یہی ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے شوہر کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور عورت کا اپنا, اپنا شہر کے میں دین و آ سکتا ہے. حضرت رضی اللہ و تارانہ, کیا کیا تارانہ انداز میں بڑا پیارا جواب دیا نبیلو زندگی کا نقشہ کھینچا کہنے لگی اللہ کے بندے نبی علیہ سام جب گھر میں رہتے تھے تو کیا پوچھنا کیا آئی شان زندگی آپ کے ساتھ ہماری گزرتی تھی کانا نا بہو تو تو آپ کا اپنا جوتا سلیا کرتے تھے وہ سوئی بھاگا لیے درست کرنے لگے اگر آپ نے دیکھا میں جوتا ٹوٹا ہوا ہے جوتا देकार नहीं देकार करते थे। दूसरा काम जो होता है घर का नगर वो करने लगते थे यानी अगर मैं खाना पका रही हूं तो नगर पानी भरने लगते थे मैं, پانی بھر رہی ہو تو میرے مدد کریں اور ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں تعور کریں اسی لیے حبیش کے اندر آیا نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی بیوی وہ है सब سے اچھی بیوی زمان, زمان مل جائے الہی کرنے والا دل مل جائے اللہ پر بنا کرنے والا ہمت والا جسم مل جائے تو ہی اور جس کو اپنے گھر میں ایک دین بھر ایسی کو عورت مل جائے جو برابر دین کے معاملے میں حق میں اپنے شوہر کی مدد کرنے والی ہو ایسا اے اے جو انسان بنانے والی آدمائشوں اور بڑا میں ساتھ سبر کرے اور ایسا گھر جس میں دین دار دی آ جائے جو اپنے شوہر کی ہر سچی بات کے باتوں کو تعلق کرے آپ رمایا جس کو یہ چار نعمتیں مل گئی کہ دنیا آخرت کے ساری نعمتوں سے مالا مال ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ چاروں نعمتیں جو شان ہیں ان سے ہم سب کو نواز دے تو میرے بھائیوں نہ دوسرے کا تناسر ہونا چاہیے چاہیے پھر آپ اپنے گھر کے گھریلو زندگی زندگی سے آپ باہر نکل جائیں جہاں آپ مسلمانوں کو کرنا پڑتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اے ایک دوسرے مدد کیا کرو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث حضرت کرتے ہیں کہ مسر المینا آپ میں جسدل واحد موب کا معاملہ بڑا وہ غریب ہے ایک مومن کا معاملہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بڑا آلشان اور ایک مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ مل کر کے جو معاشرہ تیار کرتے ہیں وہ معاشرہ بڑی الفت اور محبت پر قائم ہوتا ہے آپ رمایا مسلمانوں کی مشان آپس میں آپس میں مسلمانوں کی مشار, ہی نشان کے اندر کس کو کہتے ہیں اللہ حضر. تو عربی زبان میں تواد کہتے ہیں وہ عمل وہ عمل جس کے ذریعے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اسی لیے کہا جاتا ہے تواد کا مطلب یہ ہوا آپ ہر وہ عمل ایک مسلمان اپنے مسلمان کنڈ بھائیوں کے ساتھ اور مسلم معاشرے کے اندر وہ ساری چیزیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے آپس میں دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے وہ کیا ہے نمبر ایک آپس نمبر ایک آپس میں دوسرے سے سلام کرنا میرے بھائیوں سلام کرنا کسرت سے جہاں مسلمان بھائی ملے السلام علیکم کرو سلام کرنے سے محبت پیدا ہو گئی ہے اسی لیے آپ نے بتا دوں اگر تم انہوں کو ہی اپنا لو تو کہ میں دوسرے سے محبت کرنے لگو گے صحابت رن کا بڑا یار سر اللہ آج میں سلام اب نکم آپس میں خوب کسرت سے سلام کرو اگر سلام کرو گا تو سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا لیکن ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا اپنے پہچانوں کے ساتھ کرتے ہیں مسلمانوں سے نہیں اپنے پہچان کرتے ہیں اور او بتا دے بڑے شوق کے ساتھ آج آپ کرنا بھی چاہیں مسلمانوں سے سلام کرنا بھی چاہے تو میں فیصد مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہوگی کا پل جا ساری نعمتوں سے محمود ہو گئے تمہارے لباس تمہاری شکل تمہاری سر میں تمہارے کردار تمہارے چال چلن سے پتا رہی چلتا کہ یہ سامنے مسلمان آ رہا ہے اگر اپنی شبل سورج اپنے آپس میں دل مل جاتے اور ایک دوسرے کی دلوں میں اللہ تا فط اور محبت پیدا کر دیتا اے شہی میرے بھائیو آپس میں جو چیزیں محبت پیدا کرنے والی ہیں دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہڈیا پیش کیا کرو گفٹ اور تحفے دودے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں الفتو محبت پیدا کر دیتا ہے نمبر تین جو بڑی اہم چیز آپس میں محبت پیدا مجلس میں ہمارا مسلمان بھائی ہے وہاں جائیں گے بیچیں گے ملاقام کریں گے ہمارے جانے जाने اس کو تو اس کی وجہ سے دونوں کی دلوں میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی اس کو کہا جاتا ہے تباد آپ نے شاست مانا اے مسلمانوں تمہاری آپس میں محبت ایک دوسرے نہ کرو ایک دوسرے پر مہربانی کرو اس سے بھی دلوں میں و محبت پیدا ہوتی ہے نمبر او بڑی اہم چیز ہے کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو الگ ہوا ہے لیکن آپ اس کو اس طرح سے موڑتے جائیں ایسے موڑتے جائیں ملاتے جائیں اور ایک دوسرے سے جوڑتے جائیں تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا تحات یہ تحات ہے کیا مطلب ہے ایک دوسرے ہے اچھی باتوں میں اس کی مدد کرو کوئی پریشان حال ہے آپ نے اس کی مدد کیا کوئی روپ پر کھڑا ہے نے اس کو گاڑی پر بیٹھا لیا کوئی مصیبت جگہ ہے آپ اس کی مصیبت پہ کام ہٹائے آپ نے سمایا یہ تین چیزیں ہیں ایک تو وہ آمان کرنا جس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو نمبر دو نمبر تین میرے بھائیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا کیسا یعنی مدد کرتا ہے اعمال کرتے ہیں ان تینوں آمال کے کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے سے ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی اور ایک مشتبہ تیار ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اور دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کے مانند بن جایا کرتی ہیں ہمیں ایسے ہی اختلاف ہے اے دلوں میں نفرت ہے, ہے. ایک دوسرے سے لڑنے پھرنے اس کے لیے ہم تیار ہیں حالانکہ اللہ کا فرماتے ہیں مومنوں تمہاری شان ہونی چاہیے جس میں سب کیا لیکن سب کا دل ایک ہونا چاہیے ہمدردی کا اخوت کا محبت کا الفت کا تناسر کا اور آپس میں دوسرے کے تعاون اور مدد کے طرف آپ نے شاید اس لیے مسلمان ہو تمہارے اشارے جسم کے مانند ہیں اسی لیے جب جسم کے ایک حصے میں آپ نے فرمایا اگر آنکھ میں پورا جسم تین سو ساٹھ آگا ہے اب ایسا ایک آنکھ میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف میں پورے جسم کے سارے آگا شامل ہوتے ہیں وہی رس تک آدمی کے سر میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سر کے تکلیف ہوتے جس میں کے سارے آگا شامل ہوتے ہیں نے فرمایا یہی چیز مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمان اپنی تکلیف سمجھے ایک مسلمان کی پریشانی کو سارے مسلمان اپنی پریشانی سمجھے اور ایک مو اگر خوشی ہے کہ ایک مومن کی خوشی کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان اس کو اپنی خوشی کا اپنی خوشی سمجھے یہ الحمد للہ وکفاء اللہ کے رسول سلم نے ایک حدیث میں اور بڑی پیاری بات بیان کی یہی مسلمان جو آپ الگ الگ دکھرے دکھرے نظر آ رہے ہیں آپ نے کہا اللہ فرماتے ہیں تمہاری محبت اور تم آپس ایک دوسرے سارے مسلمان پر فریدہ عائد کر دیا کہ ہمیشہ بھلائی اور برائی کے فلاس بھلائی کرنے بھلائی پھیلانے نے ہمیشہ تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو تمہارے تعلقات کی بنیاد تو اللہ اکبر ہم مسلمانوں کی ایک ایسی طاقت دنیا میں بن کر کے بھرے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی شکست نہیں دے سکتی بڑے مضبوط اور کر کے ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے نبی علیہ صحیح سامایا اور مسلم کی حدیث کتنی پیاری نشان قلب ونیا اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی الفت محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے نیکی اور بھلائی میں ساتھ ساتھ دیں گے فرمایا سن لو المؤمن موہم المؤمن موہم کل المومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ویسے ہی مددگار ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے وہی تا, اے, وہی, وہ, وہی تعلق ہوا کرتا ہے ساتھ نمایا گھر نمائی. اے دیکھو, بھر ہے تمہارا یہ گھر ہے اس گھر میں ایک دیوار کائم کرنے میں کتنی چیز اللہ اکبر سب आपस میں جڑی تعبک ہے سیمنٹ ہے سریا ہے چونا ہے کلر ہے پتا نہیں کہ ساری الگ الگ چیزیں رہے تو چور اٹھا لے جائے اگر ناپور نہ بیٹھا رہے تو دو دن میں سب صاف ہو جائے گا کوئی اپنے بھی بچانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے نہ سریا اپنے کو بچا سکتا ہے نہ تابوت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن ندی رسا سر فرماتے ہیں جب یہی سارا میں گریا سب آپس میں تابوت بھی مل گیا بھی گیا سیمنٹ بھی جڑ گیا سب سے کمزور چلو سیمنٹ تھی آپ ہاتھ رکھ کے فوک مارا اڑ جائے سیمنٹ سیمنٹ کا وجود ہی ختم ہو جائے لیکن تابوت سے سڑیا سے دیوار میں جب مل گئی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 میں کیسے ملتے ہیں ہمے ہوئے ہیں وہ سب پر کا بہنا سبھی نیبر پکڑے پلایا اور فرمایا دیکھو جیسے میری کو چھوڑ نہیں سکتا ہی کمزور چیزیں تھی لیکن ساری چیزیں چیزیں میں مل گئی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ دینے لگی تو ایسی دیوار ہو گئی کہ اس کو توڑنے کے لیے مشینیں لالی پلانی, پلانی پڑتی ہے آپ نے ساتھ ایسے ہی تمہارے پیچھے چلی جائے گی تمہیں دنیا سے مٹا نہیں سکتی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپس میں تعاون اور تناسر کے توفیق نصیب فرمائے آپس میں ملو کی مدد کرو ایک دوسرے کا ساتھ دو ایک دوسرے کے کام آؤں ہم نے تمام اپنے, اپنے حقوق کو بہتانے کی فرمائی سے لیبر ہم محتاج ہیں لیبر سمجھے ہم گریبوں ہم مالداروں کے محتاج ہیں روز پر چندے والا آدمی یہ سوچے اس روز پر جتنے باقی نہ رہ جائے الہرا ہم نے جو بیمار کلیا کو کلی ابا کرا دے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مشکلات ان کی مشکلات کو دور کر دو اے ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے آپس میں ایک دوسرے کے ان پر محبت پیدا کر دے اور کی باتوں پر ہمیں ایک